بسم بسرحمن وحیم الرحمۃ اللہ علیہ وحمد علیہ محمد السلام علیکم اللہ و اللہ وبرکاتہ پاک مثلاً تمام عرصہ تم سم کل شمس نے سلامت خطے فضائی اہلوید کا سلسلہ درست نمبر انتالیس اور کتاب سب ان میں سے درخت نمبر تین اور حضرت کے بارے کا تک پہنچا رہا ہوں اس میں کتاب صفین سی فضل امیر المومنین کی ستر حدیث کا مجموعہ ہے جو حضرت امیر کبیر سید المدان رحمۃ اللہ علیہ نے فضل اہبید کے باب میں تحریر فرمایا ہے اس میں سے حدیث سے نمبر چار اور پانچ کا ترجمہ حضرت کے مبارکانوں تک پہنچانے کا اشرف حاصل کرا اس میں سے حدیث نمبر چار جو ہے وہ مشہور حدیث ہے جو جنگ خیبر کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتالیس دن تک آساب کو یکبی باد دیگر علم اسلام ان کے ہاتھوں میں دیتا گیا اور فتح نہیں ہو پایا تو انتالیسویں دن, دن کو عشر کے وقت پیرنبی نے فرمایا کرن میں اسلام کا علم ایک ایسے ہشتی کے ہاتھوں میں دے دوں گا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور رسول دونوں اس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب خدا بھی ہے محبوب خدا و رسول بھی ہے محب خدا و رسول بھی ہے اور یہ ہستی نہیں پلٹے گا اس میدان جہاں سے یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا کرے گا تو یہ حدیث جو جنگ خیبر کے موقع پر پیارے نبی نے فرمایا تھا اور جیسے فرمایا ایسے ہی اس کا جب ہاں جی پیارے نبی نے جو فرمایا اس کے ہاتھوں سے ضرور فتح ہوگا تو یہ بشارت صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ بشارت بھی ضرور سچ ہوگا کہ یہ ہستی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول اس ہستی سے محبت کرتا ہے تو چوتھے حدیث جو ہے ان سہل بن سات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ انبی اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں غالغل قال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم الخبر خیبر کے دن لا تنت غدن رج کل میں کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور علم اسلام میں ضرور ضرور دے دوں گا الرایۃ علم اسلام اسلام کا پرچن غدن کل یعنی چالیسویں تاریخ بنتا تھا دن کہ نے اسے حصی کو کہ اس کے صحت یہ ہے کہ یوحب اللہ و رسول ہو یہ حسیہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یہ سے اللہ رسول کا محب ہے و یوب اللہ و رسول اللہ رسول اس سے محبت کرتا اور یہ حسی اللہ رسول کا محبوب ہے لا یر جو یہ ہنسی واپس نہیں پلٹے گا حتیٰ یفت حال ہے یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالی فتح عطا کرے گا یہاں تک کہ خیبر فتح نہیں ہوگا اور جیسے پیارے نبی نے فرمایا ایسے ہی ہوا کہ جنگی خیبر مولا علیہ السلام نے ہاں جی چالیسویں دن آپ کے ہاتھوں میں علم تھمایا آپ نے حملہ کیا خیبر کے در آپ نے ہاں جی موضائنہ پر اکھاڑ پھینکا اور اس میں تاربن مرحب سمیت مرحب ہاتھ اور حارث سمیت طالب کو یہود کے کم آٹھ نو بڑے مشہور پہلوان اس خیبر میں اس قلعے میں تھے ان سب کے ساتھ آپ نے جنگل کے سب کو واسطے جہنم گیا اور اس طرح قلعۂ خیبر فتح ہونے کے ساتھ ساتھ پورا خیبر کا علاقہ عسمانوں کو فتح ہو گیا تو یہ اس مولا علیہ السلام کی عظمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ایک تو فتح کی نوید دی اور آپ کو یہ صنعت بھی دے جا کہ مولا علیہ السلام محبوب خدا اور رسول بھی ہے اور آپ محب اور حبیب خدا رس اللہ اور حدیث نمبر پانچ جو ہے کتاب صفین کا ابن عباس بن عبد المطل رضی اللہ تعالیٰ عنما سے رواطِ کالقا رسول اللہ صلی اللہ علم خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا الدیت کی فجرت اور اہدیت سے سچی محبت اور مودت رہنے کے بارے میں فرمایا فرمایا میرے الدیت سے مجھ محمد سے ان کی کراوت کی وجہ سے اور اللہ کے محبت میں ان حسیوں سے ایسی سچی محبت کرو کہ وہی جو ظاہر کچھ باطن کچھ نہیں کرو آپ امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں پیارے نبی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے جب رسول جب جو ہے کچھ لوگ جو ہے جو آپ میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جب, جب جو ہے میرے الودیز کے کوئی بندہ اس مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے تو وہ لوگ بات کو کاٹ دیتے ہیں اور کسی اور گفتگو میں لگ جاتے ہیں مسئل وہ اپنی باتوں کو ان سے چھپا کے کرتے ہیں ان کا اپنا ہمراس اور ان کو اپنا سچا محب نہیں سمجھتے ہیں ان سے سچے محبت مدد نہیں رکھتے ہیں ان سے آپ شکوہ کی طور پر بیان فرما رہے ہیں فرمارے بال اغوا ان اس قوم کی کیا حل ہوگی ہاں جی ان کا کیا بنے گا ہاں فرماتے ہیں کیا آپ فرماتے ماں بال اغوا میں کہ یہ تحدس نبین ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے فضا را الرج المین الودیز جب وہ میرا الودید میں سے کسی بندے کو دیکھ لیتا ہے پاتا و حادث ہم تو اپنی بات کاٹ دیتے ہیں تو آپ نے فرمائے و اللہ اللہ کی قسم لایت غلو قل کہانی لایت غلو قلب رج المان ایمان کسی بھی شاخ کے دل میں ایمان سچا ایمان داخل نہیں ہوگا حتیٰ حبحم للہ جب تک یہ اللہ کی محبت میں میرے البیت سے محبت نہ کریں ولی قرابت منی اور ان حس میرے الدیت کا مش محمد سے قرابت کی وجہ سے میرے قربی ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی محبت بندہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جب تک محبت نہیں کریں گے سچی محبت اس وقت ان کے دلوں میں سچا ایمان بھی داخل نہیں ہوگا تو یہ البید کی محبت نہیں تھی ہمیں سوچ میں آ جاتا میں جو لوگ اہل بیت سے سچی محبت نہ محدد نہیں رکھتے حقت میں کے دلوں میں سچا ایمان بھی نہیں ہے ہاں جی سچا ایمان بھی نہیں ہے پہلے نبی نصاف اور فرمایا کہ لا یا تھلوق الجل داخل نہیں ہوتا کسی بھی آدمی کے دل میں المان و حقیقی ایمان ایمان داخل نہیں ہوگا تاہب یہ بحم للہ یہاں تک کہ میرے الود سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہ کرے بل کراوت مل نے اور ان کا مجھ سے قریب ہونے کی وجہ سے میرے غریبی رشتہ ہونے کی وجہ سے ان سے محبت نہ کریں تو ان کے دل میں سچی محبت بھی ان کے ذہن میں آج سچی ایمان بھی داخل نہیں ہوگا ایسے معلوم داز نگر میں سچی ایمان ہمارے دل میں آنے کے لیے ہم سچا مسلمان بننے کے لیے ہاں جی ہمارے اعمال اللہ کی درگاہ میں قبول ہونے کے لیے کیونکہ جب ایمان داخل نہیں ہوگا تو کیسے قبول ہوگا اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان تو شرط ایمان بنیاد ہے ویس ہے جڑ ہے ہاں جی؟ کسی کے ایمان کا جو جڑ ہی نہیں کھڑ پکڑ پائے تو اعمال کے ویسی حیثیت نہیں رکھتی اس لیے ہمارے بزرگان دن کی تعلیمات یہ جی الودیت سے محبت مواد جو ہے قبولیت ہے اعمال کے لیے شرط ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک الودیات کی آپ کے دل میں سچا ایمان نہیں ہوگا آپ کے دل میں الودیت سے سچے محبت مدد نہیں ہوگا تو آپ کے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہوگا توازہ نگرامی الودیت کی محبت انتہائی اہم موضوع ہے جو پیار نبی نے اس طرح کے مختلف حادث کی روشنی میں الودیت سے امت کے تمسک کو لازم کرا دیا اہلیت کی فضلت خمالات ہمیں بیان فرمایا تاکہ امت الودیت سے دامن تھامے رہے کیونکہ اہلیت عظیم ہستیاں ہیں عظیم علیہ السلام جو اس امت کا جو ہے نجات کا کسی ہے ہدایت کا چراغ ہے منارہ ہدا ہیں ہدایت کا مینار ہے یہی ہستیاں عروت الوسقہ مضبوط دسگرہ ہے یہی ہستیاں جو ہے سرارت المستقیم ہیں اللّہ رسول تک پہنچنے کا یہی ہستیاں قرآن ناطق ہے اس لیے پیالے نبی نے ان ہستیوں کو اور یہی ہستیاں رسول اللہ کا جانشین اور حقیقی خلفہ اور وسیع ہے اسی حقیقات کو رسول اللہ اتنا زیادہ امت کو تکرار کریں کہ امت کے لے پر حجت تمام کریں آپ اس طرح تو میں دعاغؤں پرور کر ہم سب کو تمام مسلمانوں کو محمد و محمد سے سچی محمد محدت رہنے کے دل و زبان دونوں سے توفیق عطا فرما جب تک دنیا میں ان کے سچے محبین میں زمرے میں حلقامد بینی عظیم حصوں کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرما امین رحم اللہ